الحمد للہ پارہ گرامین سب خوشی کرتے ہیں ہمارا سلسلہ دس کتاب شروع میں سے دس برانچ تینتیس اور بھی ایک سو ستہتر ہے پانچ سو تین <تصفح> جیت جو ہے دعوے شریف شروع و شہر سے تعداد ہے اور ایک سو ستہتر اور راج فتھی کا ہیں اور راج فتھی کے حصۂ ادھر دل کا بار بار حصہ ختم ہو گیا ابھی ہم اس سے دوسرا احساس آسما الحسنہ میں ہیں کہ اللہ سے لے کر آخری رات اور اس سلسلے میں جو ہے اسماثر اصمال گھسنا شروع ہونے مطلب سے پہلے مقدمۂ اصما الحسنہ کی باندھ ہے دو درخت آپ لوگوں کے خدمت پر پہنچا جائے بلکہ تین درخت اور چوتھا درخت جو تو اس میں آج کی بات ہمیں یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہیں یہ صحاب قرآن سے ہیں جی؟ اور ان کے ذریعے اللہ سے دعا کرنے کا قرآن اللہ تعالیٰ کے اسماع البنا ہے اس کو جو قرآن سے حدیث سے ثابت کرنا ہے اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اللہ سے دعا کرنے کا قرآن رقم اس سلسلے میں آپ کو شایدوں کی توجہ دینا ہے سب سے پہلے جو ہے آیت جو ہے یہ ولی العد اللہ ولی اللہ حد او ہو یادواری سرح عر آئن نمبر ایک سو اسی ولی اللہ الحسن خط وی سطمہ یہ ہے بہت بہترین عمدہ اور اچھے اچھے نام صرف اللہ ہی کے لیے اسماع البھرنے میں بہترین عمدہ اور اچھے اچھے نام بل کیونکہ مقدمہ اللہ صرف محدود صرف اللہ ہی, ہی. فَدْ فد کے نہیں پط او ہو بیاحا بس انسما الحسنار کے ذریعے اللہ کو پکارو یعنی ان اصما الحسنار کو کہیں تھینوں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ دل و جان سے پہلے خوب کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ حاضری کے ساتھ ان کے معنی مفہوم کو ذہن میں درد کرتے ہوئے اللہ کے عظمت کو دل میں درد کرتے ہوئے ان آسمان کو پڑھو کمال عالمی کے ساتھ خدا سے آسمان حسن اللہ کو پکار وقت اور جو ہیں پس ان آسمان ہونا خطو حمر حسن کے ذریعے اللہ کو پکارا یعنی اللہ تعالیٰ سے ان اچھے اچھے ناموں کے ذریعے اپنی نے حاجات الگ کرو اچھا اچھے اچھے ناموں کو پہنچ پڑھو اپنی اداب کے ساتھ تو اس کے بعد پھر اپنی حاجتیں اللہ سے کریں ایک ہی ساتھ یہ سمجھمایا اللہ تعالیٰ کے اسماعل حسنہ بھی ہیں اچھے اچھے نام بھی ہیں اور پھر ان اچھے اچھے ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنے کا بھی حکم دیا یہ بھی بتایا کہ اسماعل حسنہ اللہ بندے کے درمیان دعوں کے قبولیت کے لیے وسیلہ ہے آیت نمبر دو الحمد پلیت اللہ, اللہ عبیۃ الرحمن ایمت او حلسما الحسن یہ سورہ اسراء اسراج نمبر ایک سو دس ہے فرماتے ہیں کل میرے حبیب آپ کہہ دو آپ فرما کہ پلت اللہ پُل اللہ اللہ کو تم اللہ کہہ کر پکارو اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو اللہ کہ کر پکارو ابھی تو رحمن یا رحمان کہہ کر پکارو یا اللہ کہہ کر پکارو یا یا رحمان کہہ کر پکارو غرض یہ کہ تم جس طرح بھی پکارو پکارو گے یہ سب اسی کے اچھے اچھے اور عمدہ ترین نام ہیں ہاں جی فلاح الاسماء الفسن اور اسی ذات اقدس کے اچھے اچھے اور عمدہ اور بہترین نام ہیں تو شاید سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں فلاح و الاسما الفسنا اور او تو اللہ اللہ عبد الرحمن اللہ کے اخکل پکارو یا الرحمن کے شکل پکارو یہ دونوں اللہ تعالی کے آسماء الحشنہ میں سے ہیں اور ان آسما کو اللہ سے اللہ سے اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے اپنی مشکلات محمد حل ہونے کے لیے ان آزما کو وصلہ دے کر ہیں ان آزماء کے ذریعے سے اللہ تعالی کو پکارو کیونکہ یہ اللہ تعالی کے آسماء الحسنہ ہیں تو پہلے آج اس میں فراغ یہ پہلے آج میں آسما الحسنہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں پہلے ذکر ہوا پھر فرمایا ان آسما کی جیسے اللہ کو پکارو فرمایا اس آدمی فرمایا اچھا کیا اللہ کو اللہ کہ کر پکارو یا رحمان کے کر پکارو ہاں جی جو ہے اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں یعنی یہ دونوں اچھے اچھے نام ہیں ان دونوں مقدس ناموں کے یا اللہ کہہ یا رحمان کہہ کر اللہ کو پکارو تو ان دونوں دعا عیساط میں بھی ہمارا سلم مدعا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسن ہیں اور ان آسما ان کے ذریعے اللہ سے دعا کرنے کا حکم قرآنی ان دونوں عیتوں میں واضح طور پر ہمارے سامنے آ جاتی ہے تیسرے آیت اللہ رماتے ہیں اللہ لا اللہ اللہ لہ الاسماء الحسن یہ سورہ توا عیت نمبر آٹھ ہے اللہ لا اللہ اللہ اللہ وہ ہیں جس کے کوئی نہیں لا الہ اللہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبول نہیں اللہ الاسما اس کے اچھے اچھے اور بہت عمدہ نام ہیں تو نے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبول نہیں اور اس ذات اردس کے اچھے, اچھے نام ہیں بہت عمدہ اچھے اور سب سے بہترین نام ہیں اس حاج میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے بہت اچھے نام اسماء الحسنہ ہونے کو ثبوت ہوا ہے اور, اور اسے ایک اللہ کی جو ہے پرست عبادت بندگی کا حکم بھرنا ہے چھوتیا فرمت البالم اللہ الحسنہ سب الحماف اسلم یہ سورہ آیت نمبر چوبیس ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں ہو اللہ اللہ وہی ذات ہے اللہ وہ ذات ہے جو کہ خالق ہے باری ہے yani, ہر چیز کو بنا کر اللہ تعالیٰ یعنی yani, وہی اللہ سب کا خالق ہے ہر چیز کو بنا کر اسے صورت دینے والا ہے yani, باری ہو اسے بنانے والا ہے ہر چیز کا اور مصور اللہ اور اس کو اس کو صورت دینے والا ہے ہر چیز کی تصویر کشی کرنے والا ہے مصور اللہ الاسما روزن اس اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں اسی کے ہی اچھے اچھے نام ہیں بہت عمدہ نام ہے مصبر اللہ اور اسے اللہ کی تقدیس بیان کرتے ہیں اسی کے پاک بیان کرتے ہیں اسی کو بات ہے وہ سے پاک اور منازع قرار دیتے ہیں معاف اس سماوات و جو خوش آسمانوں اور زمین میں ہیں وہ اول عزیز الحکیم اور وہ ذات ہر چیز پر غلبہ والا حکمت والی ذات ہے یہ سر حسین آج نمبر چوبیس ہے یعنی yani وہی اللہ صاحب کا خالق ہے ہر چیز کو بنا کر اسے صورت دینے والا ہے سب اچھے نام سے اسی کہنے ہیں، یہ کا کے لیے لہو الازماول ہے یہ سرخ کا معنیٰ لہو کے ترغیم سے سامنے آتی ہے اور الاسماؤل حسن اللہ بولتے ہیں تو شرخ کا معنی سے سامنے نہیں آتا یہ لہو الازماول حسنا چونکہ موجود ہے تو تردیم جانتے ہیں اس اضلاحو کے تعلیم سے کے محفوظ سامنے آتا ہے اسلام نیات اللہ لکھا سب اچھے نام صرف اسی کے لیے آزمانوں اور زمین کی تمام چیزیں اسی کی تسبیح کرتی ہیں اور وہی غلوہ والا ہے باولہ اور حکیم حکمت والا تو یہ چال آتے ہیں جو ہے پرانے بادشاہ آپ کو ذکر کیا جن میں اللہ تعالی نے فرمائے اس کے پاکماء الحسناں ہیں اور ان آزماء الحسنہ کے ذریعے سے اللہ کو پکارو جب اللہ نے پگارنے کا حکم دیا ان آسما کے ذریعے سے قابویت تو ڈان ہے جو آتوں میں فرمایا وہ تمہاں تو انہیں سجیب لکھوں مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں میں قبول کروں گا کیسے پکارنا کسی ذریعے سے علامہ نے آتوں میں فرمایا اللہ کے آسماء اور خوشناک کے ذریعے سے یا اللہ یا الرحیم یا کے اکثر اللہ کو پکارو اپنی حاجتوں کے مناسب اپنی مشکلات پر مناسب آسما اور خوشناح کو زبان پہ لا کے عاجزی کے ساتھ آنے پھر اللہ سے اپنی دعائیں کرو حاجت مانگو مشکلات سے نجات کی دعائیں کرو تو اللہ نے خود فرمایا خود کو نہیں آج سی اللہ تو مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا ان آیتوں میں بھی اللہ نے فرمایا تم اللہ کو ان آیتوں میں ان ناموں کے ذریعے پکارو تو پکارو کا مطلب یہ کہ قبولیت دن ہے جب اللہ بندے کو پکارنے کی توفیق دیتے ہیں تو قبولیت بھی خود کرتے ہیں قرآن پاک میں یہ چار آیات ہیں جن سے واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ اللہ جلالہ جلال کے اسمعال حسنہ ہیں یعنی بہت سے اچھے اچھے اور نہایت عمدہ نام ہیں اسمعال حسنہ اور بہترین نام ہے یہ ان آیات مجیدہ سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ اگر بندہ ان جو ہے ان اسماعل حسنہ کے ذریعے انمال ان اضمال حجنا کے ذریعے اللہ سے جو بھی دعا کریں قبول قبول ہوں گے جو بھی دعا کریں قبول ہوں گے حاجات مانگیں پوری ہوں گے کیونکہ اللہ نے خود حکم دیا کہ اسے ان ازما الحسنہ جی ان ازمال حجنا کے ذریعے پکاریں کیونکہ دعا کے آداب بھی یہ ہیں کہ جب بھی اللہ سے کوئی چیز مانگیں یا اللہ کے ہاں جی یا اللہ کے حضور کوئی دعا و اتجاع کریں تو پہلے ان آسما الوشن میں سے جو آسماں اپنی حاجات کے مناسب ہے اسے پہلے ذکر کر کے اللہ کی تعریف و تمجید کریں پھر اللہ کے حضور اپنی تجا و حاجت پیش کریں مثلا اللہ سے رحم کی درخواست کرنا ہو تو یا اللہ الرحمٰن الرحیم یا رحمان، یا الرحمٰن الرحمین کہہ کر اللہ کی تعریف کریں پھر رحم کی درخواست کریں یا مثلا مال طلب کرنا ہو تو پھر لے اللہ ہاں جی تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کو اس کے ہاں جی اسم ذات یا اللہ کے ساتھ یا وہاؤ یا کریم یا غنی ہو یا مغنی وغیرہ کے ذریعے اللہ کی تعریف و ترجیح کریں پھر اپنی حاجت اللہ کے حضور پیش کریں البتہ ہر دعا کی شروعات میں درود شریف کا پڑھنا بھی نہ بھولے کیونکہ دعاؤں کی قبولیت میں درود شریف کا بڑا ظاہر ہے ہاں جی تو یہ دینا والی اللہ تعالیٰ کی جو ہے اللہ تعالیٰ کے اسماع الحسنہ ہیں اور ان آشما الحسناز کے ذریعے سے اللہ کو پکارنا ہے ہاں جی آگے جو ہے اسم میں جلال اللہ اسم جلال اللہ, اللہ کو اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام کہتے ہیں اس لفظ اللہ کو اللہ کے اسناٰ میں سے یعنی لفظ اس میں جلال اللہ کو اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام کہتے ہیں یعنی ذات عقدہ اللہ کے لیے اللہ نے خود نام پسند فرمایا وہ اللہ جلا جلال ہے اس کے علاوہ اللہ تبرک تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں انہیں اللہ کے شفاتی نام اور آسماء الحسنہ کہتے ہیں اور آشماء الحسنہ کے مزاح میں اللہ جل جلالہ بھی داخل ہے یہ اصماء الحصناح ہی کے اندر ہے بس اسماع الحسنہ سے اللہ تعالیٰ کے ذاتی و صفاتی نام صفاتی تمام نام مرا تھے یا اللہ بھی مراد ہے اضماء الحسنہ سے مراد اور باقی تمام جو ہے نا آصما السطاح یا اللہ سے لے کر یا ستا تک سب کے سب جو نامی اصما ہیں سب کو اسماء الحسنیہ کے نام سے لگاتے ہیں سب کو اسماء الخصن کے نام لفظ جلالہ اللہ کے علاوہ باقی تمام ناموں کو صفاتی نام ان کو صفاتی نام کہتے ہیں اس کو ذاتی نام کہتے ہیں تو صفاتی نام اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ تمام آسماء الحسن اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی صفات کو بیاں صفحت کو بیان کرتی ہے باقی تمام آسمات جو اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی صفات کو بیان کرتے ہیں جیسے الرحیم اللہ کے رحمت پر، الغفور کو الغفور، باخش کو فطر دیجل آسماءِ حسنان اللہ تعالیٰ کے اصم الحسنہ کی, کی تعداد جو ہے قرآن حدیث میں علماء اسلام میں سے بڑے بڑے نامر علماء و عرفا نے آسمال حسنہ کے بارے میں اپنے اپنے علمی بساط کی مطابق گفتگو فرمائے ہیں تو اس سلسلے میں آئندہ باس میں ان اللہ لوگوں کو حدیث کی روشنی میں علماء اسلام کے آواز کی روشنی میں آشمال حسنہ کی تعداد کے حوالے سے اور ان اصمال السنہ کو گننے میں ثواب کیا ہے؟ اس حوالے سے انشاءاللہ ہم آپ کو کل کے درس میں آگے بیان کریں گے انشاءاللہ